ابنا صدق اللہ اور جب کہا مصل السلام نے اپنی قوم کو کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہوئی خصوصاً یہ کہ اللہ نے تم کو نجات دی فرونیوں سے جو تمہیں بری طرح رسوا کرتا تھا یعنی بچوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور فیضالقم بلا امر ربک عظیم اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو میری نعمتیں یاد کراؤ نعمتوں کی یاد دہانی سے اللہ کا شکر بجا لانا احسان کو سمجھنا احسان شناس ہونا احسان مند ہو جانا یہ نعمتیں جب یاد کرے گا تو یہ نصیب ہوگا اور اس سے اللہ اور نعمتوں میں پھر اضافہ کرتا ہے جیسے آگے آ رہا ہے ان کے اوپر سب سے بڑی نعمت یہ کہ پیغمبرانہ خاندان ہے دوسری بڑی نعمت بادشاہت ملی تیسری بڑی نعمت کہ فرونیوں سے اللہ نے ان کو نجات دلائی مو علیہ السلام کی برکشت سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی تو فرعون نے آگے سے مقابلہ کرنا وغیرہ ہر طرح کے کام جسے ہوتے ہیں وہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے پروگرام بنایا جادو والے نظام کا تو اس میں وہ شکست جب کھا گیا تو پھر موس علیہ السلام کو اور ان کے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے پروگرام میں لگ گیا پہلے تو باز و نصیحت ہوئی تبلیغ ہوئی تبلیغ میں یہ بھی کرتا رہا قرآن مجید نے اس کو کہا کہ نحو تغا یہ بہت بڑا سرکش تھا پروگرام بنایا اس میں شکست پھر کہنے لگا کہ ان لوگوں کو علیحدہ اپنے گھر بنائے کہ یہ ہمارے خلاف پروگرام بناتے ہیں یوں کرتے ہیں یہ حکم ہوا پھر اس نے یہ حکم دیا کہ اب بالکل یہی ان کو ختم کرنے کا پروگرام کیا جائے اس سے پہلے جو کل جو بات تفصیل سے ہوئی کہ وہ نجومیوں کی بات تھی یا اللہ کی طرف سے یہ کیسا ایک بندہ آئے گا جو ان کی حکومت کی زوال کا سبب بنے گا تو اس وقت اس نے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یہاں پر قران مجید نے جو بات کہی فرمایا اوحینا الى موسی واخیہ ان تبوا لقومك ما بمصر بيوتم وجعلوا بيوتكم قبلۃ واقيموا الصلاۃ وبشر فرون نے کہا یہاں سے ان کو نکال دو مصر سے علیحدہ اپنی بستی بنائیں بھوسل السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ بات ہے اللہ نے فرمایا کہ علیحدہ بستی بناؤ لیکن اپنے گھروں کو بیت المقدس کے رخ پر بناؤ اور اس میں ایک ایک کمرہ ایسا ہو جو مسجد کی نیت کا ہو اور اس میں پھر اپنی نماز کی ادائیگی کرو یعنی امت محمدیہ پر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت ساری نرمیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اصل تو نماز باجماعت جماعت تک بھی ہے لیکن کسی عذر مجبوری کی وجہ سے نماز رہ جائے تو جہاں بھی کہیں نماز کا وقت ہو جائے نماز یہ پڑے گا نماز ادا ہو جائے گی ثواب میں کمی ہو جائے گی لیکن فرض ذمہ سے ثابت ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس قوم کے اوپر کتنی سختی تھی کہ ایمان کی وجہ سے فرعون ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا پھر اس نے کہا یہاں سے نکل جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے یہ لیدہ بستی بنائیں لیکن, لیکن وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ تُبْلَا یہ اپنے گھروں کا روح قبلہ روح رکھے قبل روح اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا وَاقِيمُ السَّلَا اتنے مشکل مرحلے میں بھی نماز معاف نہیں نماز کی عدائی جاری رہے پر بھی جب موسل نے ان کو نعمت یاد دہانی کرائیں کہ استقامت کے ساتھ پر نجات دے گا سو صاحب کہ یہ جب اس نے یہ کام کیا کہ بستی بنوائی اس سے پہلے ان کے عبادت خانے ختم کرائے تھے فرعون نے کہ یہ عبادت خانے میں جب اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر ہمارے بارے میں ہماری حکومت کے بارے میں یہ مشورہ کرتے ہیں حالانکہ وہ تو بچارے کب سے مظلوم تھے کیا انہوں نے مشورہ کرنے لیکن بس حکومتوں کو ویسے ہی مسجد والوں سے ڈر لگا ہی رہتا ہے کوئی پرانے زمانے کی کہانی ہے یہ تو پہلے اس نے عبادت خانے ختم کرائے پھر وہ باہر نکل گئے وہاں پر حکم ہوا کے عبادت خانے نہ بناؤ کیونکہ دوبارہ وہ گرا دیں گے اپنے اپنے گھر میں ہر کمرہ ایک ایسا بناؤ جو قبلا روکو اور اس میں نماز ادا کرو اب بھی امر واجب نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان, انسان جب اپنا گھر بنائے تو اس میں ایک کمرہ نماز, نماز والا ہونا چاہیے اس چاہی کو بچوں کے چہل پہل سے کھیلنے کودنے سے بچایا جائے اس میں تصویر وغیرہ یا کبوت موت جیسے وہ کھلونے ہوتے ایسے نہیں ہونے چاہیے اور پھر خصوصاً جو عورتوں کی نماز کی بات ہے تو اس میں بھی وہ زیادہ حیا اور پردے کی بات ہے کہ وہ ایک علیحدہ کمرہ ہوگا اس میں وہ جو نمازیں بچھی ہوئی ہیں نماز پڑھنا آسان ہے مزید یہ بات کہ جب کوئی خاتون اعتکاب بیٹھنا چاہتی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی مخصوص نماز والی جگہ میں احتکاب بیٹھے تو ہمارے گھروں میں تو مخصوص عبادت والی جگہ ہی نہیں ہوتی وہ احتکاب کہاں بیٹھے پھر اس وقت کوئی کمرہ بنانا پڑتا ہے کہ چلو جی خالہ جی یہاں اعتکاب بیٹھے تو اصل امر مستحب ہے واجب نہیں کہ اگر گنجائش ہو تو گھر میں ایک الگ ہم باقی تو سارا نظام کرتے رہتے ہیں بڑے ناپ ٹول کرتے ہیں کہ یہ باتھ روم آٹھ بائی آٹھ ہونا چاہیے اس میں فلان چیز بھی ہوتی ہے فلاں بھی ہوتی ہے بڑی ضروریات سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ وہ انگلش جہاں ہو انڈین جہاں ہو فلان فلان یہ چیزیں پھر جی کچن اتنا بڑا ہونا چاہیے ہوادار بھی ہونا چاہیے یوں بھی ہونا چاہیے سارا نظام سسٹم ہی کچن کے ساتھ متعلق ہے ہمارے پھر اس کے بعد جی بیڈ روم یوں ہو تو فلان ہو تو بیٹھک مہمان خانہ اس طرح یہ ساری چیزیں نقشے کے اندر مسلمان انجینئر نقشے کے اندر یہ ساری پالیسی اور بڑا بحث مباحثہ ہوتا ہے گھر بنانے والا بار بار نقشے میں ترمیم کرتا رہتا ہے افسوس کی بات ہے کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری کوٹھی کا جو نقشہ بنا رہے ہو اس میں ایک کمرہ نماز والا بھی علیحدہ بنانا ہے یہ ضروری چیز ہے اس میں سب سے بڑے فائدے ہیں کہ وہ ایک تو پاکی نہ پاکی کے لحاظ سے شک نہیں رہے گا پاک صاف ہے جب کبھی کوئی گھر والے اعتکاب بیٹھنا چاہتے ہیں وہ مخصوص جگہ ہے ان کے ذمہ یہ بات فرض تھی ہمارے ذمہ یہ فرض نہیں لیکن, لیکن ہونا بہتر ہے اللہ نے تم کو نجات دلائی ہے فراؤنی سے بہت ظلم کرتا تھا مطلب ہے کہ مارنے کے اعتبار سے قرآن مجید نے سورہ فجر میں بتایا کہ رمضات الحمد یعنی وہ کر کے ہاتھوں پر پاؤں پر چیل مار دیتا تھا تڑ تڑ کے لوگ یوں ہی مر جاتے تھے مزید یہ کہ بڑے بڑے قرار رکھے تھے اس نے وہ تیل میں جیسے پکوڑے بنانے والے گرم کر کے تیل رکھتے ہیں زندہ انسانوں کو ان کرا میں ڈال لیتا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ ایمان سے نہیں پھرتے موسی علیہ السلام کے کی لوگ کیا ایمان سے پھرتے وہ تو اس کی اپنی خادمہ جو اس کے گھر والوں کو کنگھی تھی اور اس کی بچی تھی بیٹا نہیں تھا مشاتا نام تاریخ نے لکھا ہے اس کے جو کنگھی کرنے والی خادمہ تھی مسلمان ہو گئی کنگھی اس سے گر گئی اس نے کہا بسم اللہ تو وہ بیٹی نے فٹ ابو ابوبا کہ یہ تو موس علیہ السلام کے رب کا نام لیتی ہے آپ کا نام تو نہیں لیتی اس کو بلایا اور کہا کہ تم مجھے نہیں مانتی اور آپ کہا نہیں میں تو موس علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہوں کہا میں یوں کروں گا فلان کروں گا کہا کر لو پہلے پہلے اس نے اس کی چھوٹی بچی بھی تھی کو کو کے کے اور اللہ ایک موضوع ہے جس پر وہ سات بچے جو بچپن میں بولے ہیں اس پر میں نے اس بچی کا ذکر کیا ہے یہ بچی بولی امی کو کہا امی یا امری لا تجزی اے میری ماں صبر کرو جزا فضا اور گلہ شکوہ نہ کرو ورا کے جنہ آگے جنت ہے مجھے جنت نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد خادمہ کو بھی اس نے اس میں گرا دیا۔ اتنا بڑا ظالم تھا اللہ نے منی اسرائیل کو یہ بات کہی کہ تمہیں فراؤن فراؤنیوں سے اللہ نے نجات دی یہ سب سے بڑا انام ہے تمہارے سامنے اس کو مبارا جب یہ اس الگ گاؤں میں عباد ہو گئے پھر بھی انہیں سکون سے نہیں رہنے دیا مشورہ یہ ہوا کہ اب ان کو مکمل طور پر مار دیتے ہیں رات رات وہ تو تو ہی ہی دریائے نیل کو پار کر رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے ہیں موسی علیہ السلام کو کہ لشکر پیچھے آ رہا ہے موسی علیہ السلام نے کہا صبر کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہماری حفاظت کرے گا اسی دوران میں وہ پار چلے گئے موسی علیہ السلام کو اللہ نے عصا ہے موسی کو معجزہ عطا جو کیا تھا اس سے دریا نیل نے اور راستے دیے تھے وہ راستے ابھی تک بنے ہوئے थे یہ کم بخت کہنے لگا دیکھو جب اللہ کی طرف سے مار ائی ہوئی ہو کہ دیکھو دریا ہماری غلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی اس نے راستے بنا لیے اور راستے بنا اور جب اندر پہنچا اللہ نے حکم دیا پانی سارے پھر وہ ایمان لانے لگا جس کو قرآن مجید نے جب پانی کی موجوں نے کو اپنے قبضے میں لیا کالا میں ایمان کا اعلان کرتا ہوں اس ذات پر جس ذات کے اوپر میری اسرائیل نے ایمان لایا ہے اور میں مسلمان ہوں ادھر جبرائیل آئے اصل تک لو پہ مفتی اب ایمان لانے کا ایمان اعلان کر رہے ہو. اس سے پہلے تو بہت بڑے اور فسادی تھے اور بڑی نعمت ایک فرونیوں سے اللہ نہ جاتی وہ سارے مر گئے فرعون بری طرح عذاب دیتا تھا جیسے میں نے بتایا ہے کہ یوں اس طریقے سے کیلے گاڑنا گرم کڑھا میں ڈالنا وغیرہ اور طرح طرح کے بنی اسرائیل ذبحتا لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا لڑکیوں کو اس لیے زندہ چھوڑتا تھا سب مفصرین نے یہی بات لکھی ہے کہ گھروں میں کبتی خاندان کے گھروں میں کام کاج کرنے والی خادمہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو ہمارے گھروں کے اندر خادمہ کے طور پر کام کرنے والی کون لڑکیاں ہوں گی لہذا اس لیے بچیوں کو زندہ اللہ علیہ السلام تعلیم نے لکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد فرعون کو لوگوں نے اپنے مشیروں نے یہ بتایا کہ آپ ہاں لڑکوں کو تو قتل کراتے جا رہے ہیں تو بنی اسرائیلی لڑکوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی گلیوں میں روڈوں میں آگے پیچھے اور بہت سارے خدمت کے کام ہوتے ہیں تو آپ لڑکوں کو جب قتل کراتے جا رہے ہیں تو بوڑھے مرتے جائیں بلی اسرائیلی تو یہ خدمت جو لڑکوں سے ہم لیتے ہیں وہ کس سے لیں گے تو عقلمند اتنا تھا کہنے لگا کہ ایک سال لڑکوں کو قتل کرتے جاؤ جو پیدا ہوں نئے اور ایک سال جو نئے پیدا ہوں ان کو قتل نہ کرو یہ وہ زمانے والی بات وہ جو ہندوستان میں ایک تھا نا جو فیصلے کرتے تھے تو پھانسی کا فیصلہ کہانی ہے پھانسی کا فیصلہ کیا ایک کے بارے میں تو لوگوں نے کہا سنارہ تو بہت کمزور ہے تو گلے میں نہیں آتا وہ اس کی گردن پتلی ہے تو کہتا ہے کہ چلو پھر جس کی گردن میں آتے ہیں نا وہ پھندا اسی کو دے دو یہ سمجھدار آتا وہ جس کے پندے میں آتا تھا وہ دو شہر میں چیزیں کھانے والا پہلوان بنا ہوا تھا اس نے اپنے نے استاد سے پوچھا کہ تو مجھے آپ پھندا دینے لگے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ جب وہ پھندا لینے لگے تو آپ نے چیخے لگانی ہے کہ واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ مجھے ہی دو مجھے ہی دو تو نظام رک جائے گا لگتا یہی ہے راجہ بے سمجھ ہے اس نے ایسے چیز لگائی وہ راجہ کہنے لگا کیا بات ہے پھندے کے اوپر جب ہم لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو وہ تو روتے ہیں اور تم ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے کہتا ہے مجھے پھندے کے بعد کچھ مناظر نظر آ رہے ہیں جو مجھے ملیں گے وہ جنت نظر آ رہی تو وہ راجہ صاحب جس نے سنارے کے گردن میں پھندا لگانے کا آرڈر دیا تھا وہ کہنے لگا اگر یہی کمال ہے تو پھر ہماری گردن میں پھندا لگا دیا پھر بھی ایسا, بھی ایسا تھا اور آن آن بدبخت انسان جب بچے, بچے آپ ل... کے بچے اس خاندان میں پیدا ہوں گے اور حکومت دو... کے زوال کا سبب بنیں گے تو ایک سال بچوں کو زندہ چھوڑ دو اور ایک سال بچوں کو قتل کرتے رہو تو یہ نہیں سمجھایا کہ جس سال آپ بچوں کو زندہ چھوڑیں گے انہی سالوں میں وہ بچہ پیدا ہو جائے تو آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بن جائے تو پھر کیا کرو تم بخت مشرق ہوتا ہی بے عقل ہے ابھی تو وہ بتوں کے سامنے جھک ہوتا ہے اگر اس مشرک کی عقل ہو تو پھر درختوں کے سامنے جھنڈیوں کے سامنے جھکے گا فرمایا اسے بہوں اولادوں بچوں کو زندہ زبر کرتا تھا عورتوں کو زندہ کرتا تھا فرمایا او فی زالکم بلاؤں میں رب کو مزید اے اسرائیل تمہارے لیے ان معاملات میں بہت بڑی آزمائش تھی اور آزمائش یہ کہ اتنا بڑا ظالم تھا خطرہ یہ تھا کہ تم اسلام سے پھر جاتے اللہ سمجھ نہ سکیں